ثمن ورحمۃ اللہ وحمد علیہ وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک مذہبی میں موجود تمام برادران سب ان کو واٹسپ گروپ میں موجود برادران کو شموسن ایک بار پھر سلامت کرتے ہیں فضائی سلسلہ درس نمبر چھالیس اب لے کے دس یعنی کتاب سب ان میں سے دس نمبر در اور مجموعی طور پر چھیاسواں درس تو حدیث نمبر سولہ ہے کتاب سبعین میں سے جو کہ مولا امیر علی کبیر علیہ امیر مولا علی مولان کے فضل میں طاہر فرمایا اب سعید سے حضرت امیر کبیر سے دھلمدان رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتا ہے فرماتے ہیں عناب سعید الخری سعید خضری فرماتے ہیں خالہ رائے خالہ الرسول اللہ صلی, اللہ صلی, اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللّہ علیہس نے فرمایا وہ تی تو علی خمس اللہ تعالیٰ نے جو ہے علیہ السلام کے سلسلے میں علیہ السلام کو پانچ ایسی خصلتیں دے دی, دی کہ وہ پانچ خضلتیں یا یہ پانچ حضلتیں احب بلیہ منت دنیا و مافیہ یہ پانچ حضلیں میرے لیے جو ہے دنیا و مافیہ جو کچھ اس کے اندر ان سب سے زیادہ محبوب ہے اس لفظی تجمہ تو دیکھا جائے تو او تھی تو مجھے دیا گیا علی کے بارے میں پانچ خصلتیں تو اس عبارت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا ہے علیہ السلام فرماتے ہیں حقد میں وہ مجھے دیا گیا ہے جو علی کو دیا گیا سمجھو وہ مجھے دیا گیا ہے یا ہاں جی ایسا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ پانچ حضرت جو علی کو علیہ السلام کو دیا گیا ہے وہ میرے نزدیک دنیا اور مافیا سے زیادہ محبوب ہے وہ چیزیں کیا ہے عمل واحد تو ان میں سے ایک یہ ہے کانب نے وجل حتٰ حسابہ کل میدان قیامت میں جب سب لوگ حساب و کتاب کے میدان حشر میں آئیں گے تو تمام لوگوں کے حساب سے فارغ ہونے تک علیہ السلام اللہ تبار و تعالیٰ کے حضور میں ہوں گے اما ثانیہ دوسرا جو ہے لیبا الحم دوائے ہم جو ہے بیعد ہی آپ کے دست مبارک میں ہوں گے میدان قیامت میں دراج بھائی اماں جو ہے بید ہی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوں گے اماں صالث تیسرا جو ہے سے خصیت جو آپ کو دوں گے فواق ہُن لوضِ آپ حوض کو پر کھڑے ہوں گے اور یس ہمین منتی اور میرو امت میں سے جن جن کو آپ پہچانتے ہیں ان سب کو آپ حوض کو سے سرا فرمائیں گے عمر ام راویہ امر ام چوتھی چیز جو آپ کو دیں گے آپ کو دیا گیا وہ فساد ر دی آپ میرے ساتھ میرے مقام آپ جانے ساتر عورت اس مرات یہ کہ آپ نے جو ہے آپ میرا پردہ ہے آپ میرے جو آپ نے آپ ہی نے مجھے دنیا سے آرت اب لے جاتے وقت مجھے پردہ کیا اور مجھے غسل کفن، غسل کفن پہ نہ یہ ساتر سے مرات ہے کہ کفھن پہنا ہے آپ نے مجھے اور مسلم اللّہ ادوجال اور مجھے اللہ تبرک تعالیٰ کے حضور ظلم حوالے کیا رات آپ کے تخت ستاب کے جو ہے غسل تفین تشہیر سب جو ہے آپ ہی کے ذریعے سے کیا امل خامی سطح پانچواں جو ہے فلش تو آکش آکش علیہ مجھے علیہ السلام کے بارے میں ہر سے یہ خوف اور نہیں ہے کہانی آپ نے پاک دامن اور معصوم قرار دینے کے بعد پھر کسی گناہ کی طرف آپ چلا جائیں بعد ایمان آپ ایمان کے اعلیٰ مقام پہ پہنچنے کے بعد دوبارہ گہر کی طرف جانے کے مجھے آپ کے سلسلے میں بالکل خوف نہیں ہے کہ آپ اللہ نے پاک دامن ادا کی اور آپ اسی پر ہمیشہ قائم رہیں گے آپ کا عصمت عطا کیا اسی پر ہی ہمیشہ قائم رہیں گے آپ کو ایمان سے نوازا اور اسی پر یہ کائمان آپ قائم اور دائم رہیں گے جناج سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ مومن کے صحت یہی فرماتے ہیں کہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رسول پر ایمان لانے کے بعد والا میتا وہ کبھی بھی ان کے دل میں کوئی شک شبہ نہیں آیا مومن کے سوال میں سے یہ فرماتے اور علیہ السلام خود بھی یہ فرماتا ہے کہ جب سے مجھے حق دکھایا گیا یعنی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے توسط سے کبھی بھی مجھے اس سلسلے میں شکوں و شفات پیدا نہیں ہوئی اس وجہ سے پیارے نبی نے فرمایا اور دوسرے آدیش میں کہ علی المال حق و حق مال علی علی ہم حق کے ہے اور حق علی کے ساتھ الحق ہے صدار علی اور جہاں جہاں علی جاتا ہے حق بھی علی کے ساتھ ساتھ جاتا ہے تو یہ تمام خثرتيں جو پیارے نبی نے فرمایا کہ میدان قيامت میں جو ہے سب لوگ میدان حشر میں حساب میں ہوں گے آپ عرش الہی کے زیر سایہ اللہ کے حضور میں ہوں گے ليوائے ہمد آپ کے دست قدرت آپ کے حد مبارک میں ہوں گے ہاں جی اور آپ کو سر پر کھڑے ہوں گے اور ميرے امت کو فوج کو سر سے شراف فرمائیں گے آپ ہی میرا تشہیر اور تقسیم کرنا مجھے اللہ کے حوالے کرنے والا ہے اور آپ پر مجھے کسی قسم کی خوف نہیں کہ آپ ایمان اور ایمان اور حیا کے عالم منزل پر پہنچنے کے بعد دوبارہ ہاں کوئی حیا کام کا مرتکب ہو جائے ہاں جی اور ایمان کے عالم مقام پر پہنچنے کے بعد پھر کسی کوفر کے طرف پہنچ جائے اس میں اشارہ یہ ہے کہ وہ بہت سے لوگ پیمبر کے رحلات کے بعد پھر کا جو ہے واپس چلا گیا ہاں جی فیمبر نے جن ہستیوں سے محبت کرنے کا حکم کیا انہوں نے ان سے دشمنی کیا پیمبر نے جن ہستیوں کو پیچھے چلنے کا حکم کیا ان سے آگے چلنے لگا فیمبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قرآن اور البید محمد کو دیا تھا ہاں خوش لوگوں نے اسی اصحفی کے اندر سے اہل سے جنگ کیا ہاں جی اصحفی کے نام سے تھا لیکن آس اہلوید سے جنگ کیا علیہ السلام سے جنگ کیا خسین شہز کراظم حسن سے جنگ کیا تو یہ وہی چیزیں ہیں جو ایمان کے بعد کو کی طرف جاننے والی چیزیں تھیں ہاں جی لیکن علیہ السلام جو ہے ہمیشہ حق پر اور ہدایت پر ہیں اور حق اور ہدایت پر ہی آپ ہمیشہ رہیں گے تو یہ آپ اور میرے پاک مولا علیہ السلام کے فضال اسی ایک فضلت پر آج اتفاق کرتا ہوں علّہ ہم سب کو اس مولانا علیہ السلام کے صحیح مارحات کہ اللہ ہم سب کو عطا فرما اور محمد علیہ محمد سے سچی محبت اور محدت کے ہمیں توفیعتہ فرما آمین